تو اس کی تو حالت یہ تھی کہ وہ سفے اول میں موجود ہوتا تھا نماز میں اور جب حضور خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے وہ اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے پہلے خود کھڑا ہوتا تھا لوگوں دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات پوری توجہ سے سنو حالانکہ ایمان سے خود جو ہے بالکل محروم ہے تو آپ نے فرمایا اس معنی میں ان کو اصحاب کہا جا رہا ہے بلرہ صحابہ میں سے کسی کے بارے میں یہ بات نہ سمجھیے گا کہ اندین صحابی ملا راہ یارانی بادا نموتا بدا میرے ان ساتھیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ میری ہی موت کے بعد کبھی نہ میں انہیں دیکھوں گا نہ وہ مجھے دیکھیں گے یعنی آخرت میں میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا کوئی ملاقات نہیں ہوگی کوئی ہوئیت ایک دوسرے کی نہیں ہوگی یہ گویا کہ حضور نے قلبی طور پر جو ان سے بوتھ تھا آپ کو ان کی طرف سے جو بھی آپ کو ایک رنج کی کیفیت تھی یہ اس کی شدت کا اظہار کیا ہے کہ من صحابی ملا آ رہا ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں میں بھی نہیں دیکھوں گا ولا یرانی نہ وہ مجھے دیکھیں گے بعدہ نمو تابدا اس کے بعد کے میرا انتقال ہو جائے کبھی بھی قال فبلغ ظال عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ بات حضرت عمر کو بھی پہنچ گئی کہ حضور نے کچھ لوگوں کے بارے میں بغیر نام لیا یہ بات کہی ہے یہ نام کچھ لیا ہوگا قال تاہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کال اللہ کے باللہ کے بلاہ منہم اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اے ام المومنین میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں نہیں میں تو ان میں سے نہیں تھا آلت لا ولن ابری آد البادک آبادا پھر وہی الفاظ انہوں نے بھی کہے مسرد احمد کی یہ روایت ہے کہ نہیں آپ ان میں نہیں تھے آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں لیکن اے عمر دیکھیے آئندہ آج کے بعد میں کسی اور کے لیے یہ برات جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ نہیں دوں گی آپ کے لیے تو آپ کی جو امتیازی حیثیت ہے اس کے بنا پر میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے لیکن یہ بات آئندہ کبھی نہیں ہوگی تو یہ دوسری بات تھی نفاق کے بارے میں جو میں چاہتا تھا کہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ اور معمول اور مصنون سمجھنا کہ ہم سے کیا تعلق ہم سے کیا ضرور کا نفاق ہوگا وہ گورو کے لیے ہوگا تو یہ جو ہے بالکل ایک برس کیفیت ہے کہ جو ہونی چاہیے اور وہ کہ جو ہمارے اندر موجود ہے اب تیسری بات ہے اور وہ یہ کہ نفاق کی قسمیں کیا اس میں ابھی ذرا سادہ جو ڈیفینیشن ہے نفاق کی وہ اپنے سامنے رکھیے اور اس کی جو اقسام ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اس لیے کہ جو قسمیں بیان کی جاتی ہیں مجھے ان سے ان کی تعبیر سے کچھ اختلاف ہے صحیح تعبیر کے لیے کیا اصطلاحات ہونی چاہیے وہ میں پیش کروں گا لیکن سادہ تعبیر کیا ہے کسے کہتے ہیں منافق جو شخص مسلمان ہونے کا مدعا ہو لیکن حقیقت میں مسلمان نہ ہو کافر ہو وہ منافق ہے یہ سادہ تعریف ہے ابھی اصل منافق کی ڈیفینیشن لفظ دفاق کا مفہوم یہ تو پوری گفتگو ہوگی بعد میں لیکن اس وقت اسی پر اتفاق کیجئے منافق ہے کون کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ومن انا سم یقول و ہملہ ہے وہ بل یوم آخر وبا ہوں لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہے جو کہتے ہیں ہمیں مان لیا اللہ پر اور یوم آخر پر وہ مومن نہیں ہے یا جیسے کہ سور منافقون ہی کی پہلی آج جو میں نے آج تلاوت بھی کی تھی ادا جا کل منافقون قال رشد و انقل رسول اللہ ولہ رسول اللہ ولہ یشد و, و انل منافقین اے نبی جب یہ منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اللہ سے بڑھ کر اور کس کے علم میں ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ ہے اصل میں منافق لیکن اس کی تقسیم کیا ہے ایک تقسیم جو کی گئی ہے کہ ایک نفاق ہے اعتقادی عقیدے میں نفاق اور ایک ہے نفاق عملی صرف عمل میں نفاق اسی قسم کی تقسیم آپ کو یاد ہوگا اقسام شرک کے ضمن میں میں نے بیان کیا تھا کہ ایک ہے شرک اعتقادی ایک ہے شرک عملی اصل میں چونکہ ہمارے ہاں لفظ اعتقاد اور عقیدہ یہ ہماری بنیادی دینی اصطلاحات میں شامل ہو چکا ہے ہماری گفتگو کا برکز و بحمت عقیدے کا لفظ بن گیا ہے. حالانکہ یہ لفظ وہ ہے جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں میرے علم کی حد تک قرآن میں تو نہیں ہے بالکل لیکن یہ کہ جہاں تک بھی جو بھی ذخیرہ معلومات کا میرا ہے حدیث کے بارے میں تو یہ لفظ وہاں موجود نہیں ہے. یہ اصطلاح بعد میں بذا ہوئی عقیدے ہے لیکن بہرحال نفاق اعتقادی اور نفاق عملی نفاق عملی کی جو دو حدیثیں ہیں جس کے حوالے سے یہ نفاق عملی کی اصطلاح تو بہت حد تک صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں میرا جو بھی اختلاف ہے وہ نفاق اعتقادی کی اطلاع سے ہے اور وہ اس کے لیے اتلائی میں بعد میں دوں گا لیکن وہ دو حدیثیں آپ پہلے سن لیجے دونوں مرفو ہیں اور دونوں متفق علیہ ہیں یعنی دونوں صحابہ کرام سے جو مروی ہیں حضرت ابو ہریرا سے اور عبداللہ ابن عام بن اللہ رضی اللہ تعالی عل سے یہ دونوں کی دونوں جو ہے مرفوع ہیں جو دونوں نے کہا کہ حضور سے سنا ہے حضور نے فرمایا اور نمبر دو یہ کہ دونوں متفق علیہ ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود حضرت ابو حرانا کی روایت ہے آیت المنافق اصلاح سن منافق کی علامتیں تین ہیں اذا حد دس کا جب بات کرے کوئی بات بیان کرے جھوٹ بولے وزا وعدہ اخلفا جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے وضا تو میں خانہ اور جب کہیں امین بنایا جائے امانت رکھوائی جائے خیانت کرے یہ الفاظ تو ہے متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں کے مسلم کی روایت میں الفاظ مزید ہیں وہ انسام و صلاح و زارمان نہ مسلم یہ شخص منافق ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو سمجھتا ہے مسلمان اپنے آپ کو لیکن منافق ہے. گویا کہ یہ تین علامات ہیں نفاق کی آیت المنافق صلاح سن اضاحت نسقہ و ایزاواد اقلفا وقت تو خان دوسری حدیث عبداللہ ابن ابرام بن الس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہی مضمون ہے تقریباً ایک شے کا اضافہ ہے اور مزید وضاحت ہے کہ جس میں یہ چاروں ہے وہ تو گویا کے کٹر پک کا منافق ہے لیکن اگر ایک ہے تو اسی درجے میں نفاق اس میں موجود ہے اس کے الفاظ ار باؤنڈ نن نفی ہے کا نہ منافقن خال چار اور صاف چار خسلتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں یہ چاروں ہو تو وہ تو خالص منافق ہے کٹر منافق ہے پکا منافق ہے من کانفی ہے خصلت المنہ کانف سی ہے خسلت المن حتا اور جس میں ایک ہوگی اس میں گویا کے نفاق کی ایک خسلت نفاق کا ایک حصہ موجود ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دیں اگر وہ ایک بس ہے اس کے اندر تو گویا کہ پچیس فیصد ہے دو ہے تو 50 نفاق ہے لیکن چاروں ہیں تب تو خالص کٹر پکا منافق وہ چار چیزیں کیا ہے وہاں جو آخری تھی یہاں وہ پہلی ہے عزتوں میں نا خانہ جب امانت رکھوائی جائے امین بنایا جائے تو خیانت کرے ویزا حد دسا قذابا جب بات کریں کوئی بیان کرے کچھ ہے اس میں جھوٹ بولے ویزا آہدا غد ارا وہاں تھا ویزا وعدہ اخلفا جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے یہاں ایزا آہدہ غدارا جب کوئی معاہدہ کرے بات طے کر لے تو پھر اس میں بے وفائی کرے اس معاہدے کو توڑے اور چوتھی چیز ہے وہ سب سجا رہا جب کہیں جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے اسے اپنی زبان پر اپنے ہاتھوں پر کنٹرول نہ رہے اپنے آپے سے باہر یعنی یہ کہ زبان میں بھی جو آیا منہ پر وہ بک دیا اور جو بھی کر سکتا ہو کر گزرا انسان ایک کو شخص جھگڑا بھی ہو اختلاف بھی ہو تو شرافت کے حدود کے اندر ہے انسان معقولیت کے حدود سے تجاوز نہ کرے جو لذ بھی نکالے زبان سے توڑ کر نکالے سمجھ کر نکالے ارادے کے ساتھ نکالے یہ نہیں کہ مغلوب الغضب ہو کر انسان جو ہے مغلوب الغضب ہو کر اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے یہ ہے اصل میں نفاق عملی لیکن یہ کہ اس کو نفاق عملی قرار دے دینا اور اس کو پھر اعتقادی نفاق سے جدا کر دینا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے پہلا لفظ تو یہ ہے جو میں نے کہا کہ اعتراض مجھے یہ ہے کہ لفظ عقیدہ قرآن کی اصطلاح ہے ہی نہیں میرے نزدیک میرے ان کی حد تک حدیث کی بھی نہیں ایک ایسے لفظ کو بنیاد بنانا تقسیم کی در حقیقت یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہوگی اصولی اعتبار سے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بنا پر ایک عام مسلمان کو تنبیہ ہوتی نہیں اس لیے کہ وہ عملی نفاق کو نفاق نہیں سمجھتا اصل میں جو ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ اصل نفاق جس کا قرآن میں ذکر ہو رہا ہے جس کی ہلاکت خیزی اور جس کی مذرت پرسان ہونے کا نقشہ جو قرآن کہتا ہے ان فی قینف درکن اسفل النار تو یہ تو گویا کہ اعتقادی منافق ہے اس کے لیے عملی منافق تو بس گناہ ہے گناہ کے لیے ایک لفظ کی تعبیر کر دی گئی ہے اس وجہ سے سرے سے تنبو ہوتا ہی نہیں کوئی تبی اسے ہوتی ہی نہیں اس لیے کہ وہ نفاق عملی کو حقیقت نفاق نہیں سمجھتا بلکہ اس کو وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ تو اصل نفاق اعتقادی ہوگا تو نفاق ہوگا اس کے بنا پر جو گریبان میں جھانکنے کا کوئی کسی کے سامنے موقع آنا چاہیے وہ نہیں آتا اور ان پر سے انسان گزر جاتا ہے پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے لیکن اسے جھجری نہیں آتی اس پر کوئی تاری نہیں ہوتا میرے نزدیک اس کے برعکس جو صحیح تر تقسیم ہے وہ شعوری اور غیر شعوری ایک یہ کہ کسی شخص کو خوش شعور ہو کہ میں منافق ہوں جانتا ہو کہ میں منافق ہوں اور ایک غیر شعوری اسے شعور نہیں ہے کہ میں منافق ہوں حالانکہ وہ منافق ہے اب اس کے لیے دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ بنیادی طور پر قرآن نے استعمال کیا نفاق کے بارے میں چنانچہ دوسرا ہی رکو سورہ بقرہ کا ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں یہ الفاظ وما یا شرول ولا کلّہ یا جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو سنائی تھی وبن اللہ سے مقول و عام اللہ بل ووم آخر وما هم یو خا دے ان اللہ ودینا اللہ انفزہ شورون وہ دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو حالانکہ نہیں دھوکا دے رہے مگر اپنے آپ کو لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے آگے چل کر پھر آتا ہے اللہفہ اللہ کے اصل میں احمق اور بے وقوف یہ ہے لیکن انہیں اس کا شعور نہیں تو شعور کا لفظ خاص طور پر اس ضمن میں قرآن مجید نے استعمال کیا ہے یہ گویا کہ ایک ڈیوائڈنگ لائن بن گئی ہے ایک منافق وہ ہے جسے منافق ہونے کا شعور نہیں دوسری ابھی جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے وہ بھی گویا کہ اس کے لیے دلیل بلکہ دس کا درجہ رکھتی ہے زامان نہ ہوں مسلم انسام و سلح و, و زامان نہ مسلم کہ اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو وہ مسلم سمجھتا منافق نہیں سمجھتا لیکن یہ کہ وہ منافق ہے اس اعتبار سے اصل شہد جو ہے وہ انسان کے اپنے شعور کا معاملہ ہے اسے خود شعور ہے یا نہیں اب اس کے ضمن میں ایک بات جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے یہ ذرا تھوڑی سی آپ کو چونکا دینے والی بات ہوگی لیکن یہ کہ ابھی جب ہم اس موضوع پر تفصیل سے مزید گفتگو کریں گے اور سورہ منافقوں کا جب مطالعہ کریں گے تو یہ حقیقت بہت باشگاف ہو کر مبرحن ہو کر سامنے آ جائے گی دور نبوی میں نفاق شعوری نفاق شاز تھا نہ ہونے کے برابر تھا اکثر و بیشتر نفاق غیر شعوری تھا منافقین اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے بلکہ سمجھتے تھے کہ ہم صحیح ہیں یہ غلط ہے ہمارا طرز عمل درست ہے ان کا طرز عمل غلط ہے وہ سارا کا سارا جو اپنی جسٹیفیکیشن اپنے لیے ریشنلائزیشن یہ پوری ان کے ہاں موجود تھی اس پر تفصیل سے گفتگو بعد میں ہوگی اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ اللہ, ما اللہ ہوں گی لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی ہم یقین کے ساتھ تو کسی فرد واحد کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ ایک درجہ ہوتا ہے نفاق کا کہ درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے جیسا کہ تفصیل سے میں بعد نرس کروں گا کہ جیسے ٹی بی کی تین سٹیجز ہوتی ہیں مرض نفاق کی بھی تین سٹیجز ہیں آخری سٹیج پر جا کر جیسے کسی زمانے میں وہ ٹی بی کا مریض جب تھرڈ سٹیج میں آتا تھا لا علاج سمجھا جاتا تھا اب اس کی بیماری جو ہے وہ قابل علاج حدود سے گزر چکے اسی طریقے سے تھرڈ سٹیج پر جب نفاق پہنچ جاتا ہے تو گویا کہ اس پر مہر تصدیق اللہ کی طرف سے سخت ہو جاتی ہے اور پھر یہ کہ کوئی اس کی طرف نو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ کر اب واپسی کا امکان نہیں ہوتا اس مرحلے میں امکان ہے کہ وہ اگر اب تک بھی رہا تھا غیر شعوری منافق تو اس مرحلے میں آ کر وہ شعوری منافق بن گیا ہو لیکن پہلے دو مراحل پر تو میں پھر دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اکثریت منافقین کی جو بدینے میں تھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتی تھی اور غیر شعوری نفاق میں تھی جو شعوری نفاق تھا دورے نبی میں اس کی ایک مثال جو قرآن مجید سے سامنے آتی ہے اس کو سمجھ لیجیے پھر جو اصل نفاق ہے غیر شعوری نفاق اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں گفتگو ہوگی سورہ آل عمران کی آیت نمبر تہتر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہود نے ایک سازش کی قالت فتم بنا کتاب آمن بل نظیال آمن وجہ نہار فرو آخر انہوں نے یہ قرار داد پاس کی طے کیا فیصلہ کیا کہ ایسا کرو کہ کچھ لوگ ہم میں سے صبح کے وقت تو ایمان لے آئے اس چیز پر جو اہل ایمان پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن قرآن پر ایمان کا دعویٰ کر دو کہ ہاں ایمان لے آئے ہم نے مان لیا محمد کو اللہ کا رسول مان لیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ہم ایمان لے آئے رشد لیکن ایسے کرو کہ رات کو شام کو پھر کافی ہو جاؤ اعلان کر دو نہیں بھائی نہیں ہمیں تو مغالتا لگا اور یہ تو ہمیں تو کوئی بات اچھی نظر نہیں آئی قریب آ کر دیکھ لیا اور میں اس میں اضافہ یہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں آیت میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ ظاہر بات ہے جنہوں نے یہ سازش کی ہوگی وہ دن کا کافی حصہ حضور کی صحبت میں گزارا ہوگا اس لیے کہ پیش نظر کیا تھا لال لہن یار کہ یہ جو ایمان کی دھاک بیٹھ گئی ہے کہ جو شد ایک دفعہ ایمان لے آئے واپس نہیں آتا اس سے جو اس کی دھاک جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے اور اس کی ایک جو سمجھئے کہ ایک شہرت ہو گئی ہے اس کو توڑنا مقصود ہے اس کی گنڈول ختم ہو کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح ایمان لائے شام کو واپس چلے گئے اور یہ لوگ جو ہے دیکھو آخر صبح ایمان لائے تھے بڑے سمجھدار لوگ ہیں اہل کتاب کے علماء میں سے ہیں آخر کچھ انہوں نے سوچ کر ایمان کا اعلان کیا تھا لیکن قریب رہے ہیں اتنے گھنٹے صحبت میں گزارے حضور کے تو کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا کوئی بات تو منفی سامنے آئی ہوگی نا جس کی وجہ سے یہ چلے گئے مرتد ہو گئے تو وہ جو ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی ایمان کی وہ ختم ہو جائے گی پھر کچھ نہ کچھ لوگ تو بہرحال وسوسا ان کے دل میں پیدا ہوئی ہی جائے گا آخر یہ آئے تھے کیوں چلے گئے کوئی بات ہوگی کوئی کمی تو یہاں ہوگی یہ پھر کی مسوسا اندازی کے لیے اس کو ایک راستہ مل جائے گا لال لہوں یا تاکہ یہ بھی لوٹ سکیں یہ بھی واپس آ جائیں تو یہ ان کی ایک سازش تھی اب اس کا تجزیہ کیجئے جس شخص نے اس سازش کے تحت صبح کلمہ شہادت زبان سے ادا کیا وہ چاہے آٹھ دس گھنٹے قانون مسلمان رہا لیکن وہ کٹر منافق تھا اور وہ خود بھی جانتا تھا کہ میں منافق ہوں میں مسلمان نہیں ہوا ہوں میں دھوکہ دینے کے لیے میں نے اعلان کیا یہ گویا کہ شعوری نفاق کی ایک مثال ہے جو قرآن مجید میں ہے وہ کال فتم کتاب آمنو بل نظیل آمنو مجن وکفرو آخر کسی کا نقشہ کھینچا گیا اسی قسم کے لوگوں کا سورہ معدہ کی آیت نمبر اکسٹھ میں وزا جاؤ قالو کالو آمن و قد دخل بالکفر وم قد خرجوں بہی و اللہ عالم میں ماں یا قبول یہ جب آئے تھے مسلمانوں تمہاری محفل میں تو انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تھا قالو امننا حالانکہ یہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکل بھی گئے کفر کے ساتھ یعنی ان کا داخلہ بھی جو تھا کفر کے ساتھ تھا ایمان کی کوئی رمق انہیں ایک لہجے کے لیے بھی میسر نہیں ہوئی وہ جب آئے بھی تھے تو کفر لے کر آئے تھے اور نکل بھی گئے تو کفر لے کر نکل گئے ہیں وقت دخلوں وقد کفر بھی وہ نکلے آئے بھی تھے داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور اسی کے ساتھ وہ نکل گئے ہیں و اللہ عالم بما کانو یکمون اللہ خون جانتا ہے جو کچھ کے وہ چھپا رہے تھے تو گویا کہ یہ کتمان تھا جان بوجھ کر وہ چھپا رہے تھے ان کے دل میں یہ بات نہیں تھی ایک لہجے کے لیے بھی ایمان انہوں نے حقیقت اپنی نیت کے ساتھ جو ہے قبول نہیں کیا تھا بلکہ جو چند گھنٹے انہوں نے گزارے ہیں اس, اس حیثیت سے کہ لوگوں نے انہیں مسلمان سمجھا اب ظاہر بات نہ کہ اگر اس عرصے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ان میں سے اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی خود حضور اس کی نماز جنازہ ادا کرتے اس لیے کہ قانون وہ مسلمان ہے کلمہ شہادت اس نے ادا کیا تھا چاہے ایک نماز کا وقت بھی نہ آیا ہو فرض کیجئے صبح کو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور زہر سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا وہ مسلمان ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی قانون مسلمان ہے لیکن یہ کہ اسے بھی معلوم تھا کہ میں ایمان نہیں لایا ہوں شعوری طور پر وہ کافر کا کافر رہا تو یہ جو نفاق ہے جو چند گھنٹے کی کیفیت ہے یہ شعوری نفاق ہے اس کو مثالن آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات خبریں آتی ہیں کہ ہندو جاسوس آ کر مسلمانوں میں رہے اور خاص طور پر سرحدی دیہات میں آ کر کافی طویل عرصے سے مقیم بھی رہے ایسی بھی مثالیں سامنے آئیں کہ وہ امام مسجد رہے ختنا کرا کے آئے نماز یاد کر کے آئے کچھ صورتیں یاد کر کے آئے داڑیاں رکھ کر آئے تاکہ وہ سرحدی دیہات کی کسی مسجد کے اندر ایک امام کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں اور معلوم ہوا کہ وہ تو ہندو ہے اور ہندو یہ ہے یہ جاسوس تھا ہندوستان کا تو اب ظاہر بات ہے وہ شخص جو ہے اس نے اسلام کا نبادا اوڑھا ہے پہنا ہے لیکن اسے معلوم ہے اس نے اسلام قبول نہیں کیا یہ سب کا سب صرف جاسوسی کے لیے ایک ذریعہ بنایا گیا تو اسی پر قیاس کی کہ اس نو کا لفاف کہ خود اس شخص سے متعلق کو بھی یہ معلوم ہو کہ میں ایمان نہیں لایا ہوں میں تو کافر کا کافر ہوں یہ صرف کسی مقصد کے تحت سازش کے تحت یا کسی جاسوسی کے مقصد سے میں نے یہ لبادہ اوڑھ لیا ہے یہ ہے نفاق شعوری کی ایک مثال جو قرآن مدید سے بھی ملتی ہے اور جس پر قیاس کر کے ہم اپنے دور میں بھی اس قسم کی بات کو سمجھ سکتے ہیں باقی جو اصل نفاق ہے وہ کیا ہے نفاق کے لغوی معنی کیا ہے لفاق کے مدارج کیا ہے اس پر اب انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ نشست میں گفتگو ہوگی اقول قولا وسطر اللہ علیم ولس مسلم اول مسلمان